الحمد للہ وقفہ السلام علاء عباد الدین مصطفیٰ امرآباد عبادات کی اقسام چل رہی تھیں پیشے ساری عبادات کی اقسام جو مؤلک نے ذکر کیا ہے بیان ہو چکی ہیں ان میں ایک رہ گئی تھی نظر نظر ماننا یہ نظر ماننا منت ماننا یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر نہیں مانی جا سکتی اسی لیے رب العالمی نے فرمایا صورت الانسان میں یوفون فون و یوما یوم شب یومن کا ن یہ ہمارے نیک بندے وحباد الرحمن ان ابرار جو ہیں یہ نیک بندوں کی علامات ہے جو ہمارے لیے نظر مانتے ہیں وہ نظر کے پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کا عذاب بہت ہی عام ہوگا یہ تین اصول میں سے تین مسائل تھے پہلا مسئلہ تو آ گیا وہ کیا ہے ہے رب کی عبادت آج دوسرا مسئلہ تین مسائل میں سے رب کی مارفت یعنی اللہ کی مارفت اور دوسرے دوسرا مسئلہ ہے آج سے شروع کر رہے ہیں دین اسلام کی معرفت دین اسلام کی معرفت اسلام کیا ہے اسلام کے معنی کیا ہیں اس کی معلومات ہونا علم کی روشنی میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم اسلام مسلمان ہیں اسلام کو ماننے والے اسلام ہے کیا چیز اسلام مخصوص چیزوں کا نام ہے باپ دادا کے رسم و کا نام نہیں ہے اسی لیے علم ہونا ضروری ہے اور خاص طور سے یہ مسئلہ جس کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا کہ وما دین دین کا صحیح علم ہونا چاہیے تو اسلام کا معنی ہمارے دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو توحید کے لیے خاص کر لے اللہ رب العالمین کی توحید خالص اپنے اندر رکھے اپنے ذات کو اللہ تعالی کے سپرد کر دے جیسے کل ان سلاطی ون اسکی و محمتی اللہ رب العالمین ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت توحید کے ساتھ ساتھ اس کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکائے اسی طرح سے و البراۃ تو منا شرک شرک اور اہل شرک سے بیزاری تین چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے ان تین چیزوں کا سمجھنا اسلام کی معلومات ہے اسلام کہتے کس کو ہیں تین چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے نمبر ایک توحید خالص اللہ کے سپد اپنے آپ کو کر دیتے نمبر دو اللہ رب العالمین کی تعت و فرما برداری اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بعد رہنا نمبر تین انسان شرک اور اہل شرک تھے شرک اور مشرقین سے اپنے آپ کو بیزاری کا اظہار کرے کہ ہمارا نہ شرک سے کوئی تعلق ہے اور نہ شرک کرنے والوں سے ہمارا تعلق ہے یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے اسلام ہے اب اسلام کے تین مراتب ہیں تین مرتبے نمبر ایک اسلام نمبر دو ایمان نمبر تین احسان اسلام ایمان احسان ان تینوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے اور یہ تین مراتب ہیں پہلا مرتبہ اسلام جس کے ارکان پانچ ہیں شہادت و اللہ و انّا محمد رسول اللہ و اقامص و عقاءٰ اقام سو میں رمضان رمضان و حج البع و حد البیدہ الحرام دیکھیں یہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے اسلام کے تین مراتب پہلا مرتبہ اسلام کا اسلام کے پانچ ارکان شہادتین کا اقرار کرنا پچوقتا نماز کی پابندی کرنا زکوۃ دینا رمضان کا روزہ رکھنا اور اشتطاط ہو جات حج بیلّہ کرنا اس کی دلیل کیا ہے اللہ رب العالمین کا فرمان شہید اللہ انہو لا الہ اللہ کام بالقشعز اللہ, اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف اللہ وحد لا شریک ہے اسی طرح سے یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ واحد لا شریک اللہ یہ اصل میں ہے انسان کو چاہیے کہ توحید خالص رکھے اور توحید خالص کی دلیل یہ ساری آیات ہیں یہ آیت ہے اسی طرح سے دلیل یہ بھی ہے وہ عید خال ابراہیم و ابرا وکو میں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہا نیبرا تاغ اے میرے باپ اور میرے قوم کے شرک کرنے والے لوگوں ہم تم سے بالکل بری ہیں ہم صرف ایک رب کو مانتے الاترانی جس نے ہم کو پیدا کیا اسی طرح سے اللہ رب العالمی نے فرمایا یہ بھی دلیل دیکھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ اہل کتاب سے کہیں آؤ ایسی بات کی طرف ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل اتفاق ہے وہی دعوت میں نے دیا وہی موسا نے دیا وہی قرآن نے دیا وہی تورات اور انجیل لے رہی ہے وہ کیا ہے اللہ ناگود اللہ اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں بلا نشر کبھی سیاح اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی انسان اپنا اب کسی انسان کو نہ بنائے اور تو یہودیو عیشائیو تم اگر اس کو نہیں مانتے تو گواہی دو اقرار کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہوں اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی بھی شہادتیں موجود ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اللہ حرب قرآن پاک کی مختلف آیات میں رسول امن حمت الحم آیات ہی محمد الرسول اللہ لقد جم رسول انفم عزیز علیہ علی تم ہری سُن علیہ نف الرحیم یہ سر تو توبہ ان تمام آیات نے اللہ تعال نبی کی رسالت پر ایمان لانے گواہی دینے کا حکم دیا ہے سورہ آرات کی آیت بڑی اہم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کل یا کم جمیا اے دنیا کے لوگوں یاد رکھو ہم تمہارے تمام لوگوں کی طرف نبی و پیغمبر بنا کر کے بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور شہادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسول مانے پیغمبر مانے اور جس چیز کا حکم دیں اس کو ہم بجا لائیں اور جن چیز سے جن چیزوں سے ہم منع ان سے بعد رہیں اور اللہ کی عبادت کریں تو صرف وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے متعلق ہاں؟ یہ ہے اصلم دلیل زکوٰۃ کی دلیل نماز و زکاط کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان وما امیر اللہ علی الله اللہ ہم خلسین الہ و یقیم الصلاۃ تو دِينُ القیمہ سورت المینہ کی آیت نمبر پانچ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس میں توحید کے ساتھ ساتھ اکامت صلاح اور عطا دقا کو حکم دیا فرمایا نہیں حکم دیا گیا لوگوں کو مگر اس بات کا کہ صرف اللہ کی عبادت کو کریں خالص ہو کر کے باطل کو چھوڑ کر کے اور نماز قائم کریں اور زاکات دیتے رہیں اللہ الب وضا علیہ دین القیمہ یہی ٹھوس دین ہے اسی طرح سے روزہ اس کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے جہاں ای ولطی اِنعام ان کتب علیہ کم شیام کما کو ایمان والوں تمہارے اوپر روزہ ویسے فرض قرار دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو فرض قرار دیا گیا تھا تقون تاکہ تم تکوا اور پرہیزگاری اختیار کرو متقی بن جاؤ حج کی بھی دلیل ہے قرآن پاک کے اندر سور عال عمران کی من آیت ولی اللہ کے فراف ان اللہ جن لوگوں کے پاس استقاعت ہو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ ان کے لیے فرق قرار دیا ہے ومن کا فرا اور جو شخص انکار کرے گا حج سے وفعالمین یاد رکھے اللہ تعالیٰ پورے جہاں والوں سے بے نیاز ہے تیسرا مرتبہ دوسرا مرتبہ اسلام کا پک تین مراتے پہلا مرتبہ اسلام اور دوسرا مرتبہ ایمان ہے ایمان کیا ہے ایمان ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں آپ نے فرمایا المان ابر اصر شوبہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے بڑی بڑی اور پہلی شاخ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا درجے کی شاخ ابا اماتۃ الاضا عن طریق ہے یعنی تکلیف راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا ہے ولحیا شمن المان حیابی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ اور بہت بڑی شاخ ہے ایمان کے ارکان چھ ہیں چھ ارکان ہیں جس میں جو سب کو یاد ہوتے ہیں انتمنا بلّاہ و ملا اکتی و قطب ہی و رسول ہی ولقدر خیر ہی و شرحی و الباس بادل یہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے چھ ارکان رکھے ہیں ان چھ ارکان پر آدمی ایمان رکھے گا اور کلی طور پر یقین کامل ان چھ باتوں پر رکھے گا تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے یہ ایمان کسی ارکان تیسرا مرتبہ جو ہے اسلام کا اور درجہ وہ ہے اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے وہ اصل میں ہے احسان احسان کیا ہے احسان احسان, ہے احسان ہے اتیس ابود اللہ کا انا کترا احسان کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالی کی عبادت ایسی کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ایمان کے تینوں مراتب کے دلائل تینوں مرتبے جو ایمان کے ہیں ان کی دلیل میں قرآن آیات کے بعد سب سے ٹھوس اور سب سے مضبوط دلیل حدیث جبرائیل ہے حدیث جبرائیل عیل صحیح مسلم وغیرہ کی روایت اور بہت ہی جامع مان حدیث ہے کہ حضرت نبی علیہ اصطلاف شام کے پاس جبرائیل امین آئے تو انہوں نے تین سوال کیا پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا چیز ہے مل اسلام اسلام کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا پا پانچ ارکان اسلام کے بتائے فرمایا کہ اللہ اللہ وعد محمد رسول اللہ وی وی و تسم رمضان و تخلبئی تعریف سطح سبھی لات اسلام کے پانچ ارکان جبرائیل امین نے کہا اے محسوس اسلام کے پانچ ارکان یہ ہیں شہادتین کا اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کرنا پسبتا نماز قائم کرنا دکات دینا رمضان کے رودے رکھنا اور اگر استطاعت ہے تو اللہ کرنا جبرائیل امین نے کہا یہ سوال اللہ سن یہ جواب دیا پھر جبرائیل امین نے فرمایا بہت اچھا ہے تو صحیح جواب ہے جبرل امی نے پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا فاخبرنی فا انل ایمان ایمان کیا چیز ہیں تو اللہ رسول نے ایمان کے شی عرقان بتایا بلّہ ملاقت ہی و قطب ہی امن بالقدر خیر و شرحی جبر علی امین نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے پھر تیسرا سوال کیا اخبرنی انل احسان اے محمد سلم آپ احسان کے بارے میں ذرا بتائے کہ احسان کیا ہے اللہ رسول نے فرمایا احسان یہ ہے انت ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو فلم تک ان اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم یہ تصور اللہ آپ کو دیکھ ہی رہا ہے پھر جب امین نے اللہ رسول سے پوچھا ذرا قیامت کی علامتیں بتائیں اللہ نے فرمایا قیامت کی علامات قیامت کب آئے گی بتائیں تو اللہ نے فرمایا قیامت کا علم جتنا آپ کو اتنا ہم کو بھی ہے ہاں قیامت کی نشانی ہم بیان کر دیتے ہیں تو آپ نے دو نشانیاں بیان کی فرمایا ان تل امت اور مائیں اپنی ستھانی کو جننے لگے نمبر دو آپ نے فرمایا کہ ننگے پیر ننگے بدن آآ آآ اور ننگے پیر ننگے بدن بکریوں کے چرانے والے بکریوں کے پیچھے چلنے والے ایک زمانہ ایسا آ کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے بڑے بڑے محلات بنانے کے اندر ایک دوسرے سے فخر کرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اب قیامت کا وقت آ چکا ہے اللہ کے رسول جبرئیل امین چلے گئے اللہ کے رسول نے لوگوں سے فرمایا کہ جبرائیل امین تھے اور یہ اس لیے آئے تھے اتا کم یو المکم دین حکم یہ تمہاری دین کو سکھلانے کے لیے دیکھیں ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام اس حدیث میں اسلام کہا گیا اسی کا جاننا ضروری ہے اور اسی کے متعلق قبر میں سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی روشنی میں دین اسلام پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے